الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ السلام الانبیاء سعید اما بعد فاعوذ عماد فاروض بلّہ من علیمنشن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد نابدو ایا نستعین صد اللہ العظیم مبلغنہ رسول نبی الکریم الامین دوست جو دور بیٹھے نا وہ ادھر قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ سننے میں آسانی ہو یہ دعا تلقین فرمائی رب تبارک و تعالی نے اییا نعبد و اییا نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں پر سیگا جو ہے یہ جمع کر گیا ایک بندہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہے امام یہ پڑھتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ساتھ پچھلے بھی شامل ہیں یہ بات سمجھ آتی ہے اب جو بندہ اکیلا سنتے پڑھ رہا ہے اکیلا نفل پڑھ رہا ہے وہ کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں جمع کا سیگا اپنے لیے بولنا جی جمع کا سگا اپنے لیے بولنا جیسے کوئی بھی بندہ جمع کا سیگا ادب کے لیے لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے کسی ایک بندے کے لیے بولا جائے جیسے کہتے ہیں کہ یہ ابا جی آ رہے ہیں ہیں ابا جی فرد واحد ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں مطلب یہ تعظیم کے لیے جمع کا سیگا لایا جا رہا ہے یہ کلام جو ہے نا یہ واحد نہیں لایا جا رہا کہ ابا آ رہا ہے نہیں کہا جائے گا اسے بید بھی کہا جائے گا ابا جی آ رہے ہیں ابا تشریف لا رہے ہیں ہین امی فرما رہی ہیں تو یہ جمع گسیگا تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے ادب اور احترام تقریم کے لیے لایا جاتا ہے تو بندہ جب نماز میں کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جی تو یہ ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں اکیلا کھڑا ہو کہ نماز پڑھوں رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت جو ہے رب تبارک و وطالعہ کی بارگاہ میں اپنی اپنا عز اور نیاز مندی ربطعیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں ممکن ہے میرے شامت اعمال کی وجہ سے ٹھکرا دیا جائے تو رب تبارک بارک وطالعہ نے یہ طریقہ بتایا کہ پوری کائنات کے اندر میں جس وقت اکیلا اور تنہا بھی عبادت کر رہا ہوں اس وقت بھی رب تبارک بارک وطالعہ کے فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جس وقت میں زور پڑھ رہا ہوں اس وقت کہیں نہ کہیں صبح بھی پڑی جا رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں عصر بھی پڑی جا رہی ہوتی ہے جس وقت میں مغرب پڑھ رہا ہوں ممکن ہے کئی سارے مقامات پر فجر بھی پڑی جا رہی ہو جی تو رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے نا میری بارگاہ میں کھڑا ہو تو نہ اکیلا نہ کہہ یہ نہ کہے کہ آپ میں عبادت کرتا ہوں فرمایا کہ نہ بلکہ جو نیک لوگ ہیں اہل اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں اور اس طرح کر کے جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کی عبادت کو بھی اپنی عبادت کے ساتھ شامل کر ان کی عبادت کو بھی اپنی عبادت کے ساتھ شامل کر پھر عرض کر میری بارگاہ میں مولا ہم سارے تری عبادت کر رہے ہیں میری عبادت جو ہے میرے رکوع سجدے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور میرے ان کی عبادت کے صدقے میرے ٹوٹے پھوٹے سیدے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اس لیے ربط بارک وطالعہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نابدو اور نستعین پڑھتے ہیں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں ہم تیری ہم تو سے مدد مانگ رہے ہیں سمجھ آئے نا مسئلہ اب بعض احمق لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نابد و نستعین یہ کلام تو رب کا ہے یہ کلام کس کا ہے رب کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عیا کا نابد ویا کا نسعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پھر تو رب تبارک و تعالیٰ خود عبادت کر رہا ہے ہماری نمازی جب نماز میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے غور کے ساتھ کلام کس کا ہے اللہ کا ہے تو اللہ کا کلام ہوا نماز میں کھڑا ہو کے بندہ پڑھ رہا ہے رب کا کلام ہے تو کہتے ہیں مطلب اس کا یہ بنتا یا ناب ویا کا نستین ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی رب کہہ رہا بندے کو بندہ سامنے کھڑا ہے رب کے تو کلام رب کا ہے تو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ رب بندے سے مدد مانگتا ہے رب بندے کی عبادت کرتا ہے تو اس کا سوال سمجھ آ گیا آپ کو بلد. نہیں سمجھ آیا کا نابود کا نسرین کلام کس کا ہے اللہ کا کلام ہے نماز میں ہو کے جب بندہ پڑھے گا رب کا کلام تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ رب بندے کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تو سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے یہ سوال یا نا بعض ملحد بدین لوگ قائم کرتے ہیں تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے مدرسے میں یا سکول میں تو اسے اپنے مثال دے رہا ہوں اپنے ماما کی ماموں چاچا کسی کی شادی کے لیے درخواست لکھنی ہے اب وہ بچہ تو نیا نیا داخل ہوا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ درخواست کیسے لکھنی ہے. ہے یا نہیں اسے نہیں معلوم کہ درخواست کیسے لکھوں میں اپنے جو ہیڈ ماسٹر ہے اسکول کا مدرسے کا و جو مدیر ہے اسے چھٹی کیسے لوں تو وہ ہیڈ ماسٹر وہ مدرسے کا محتم کہتا ہے بیٹا ہو میں تمہیں درخواست لکھ دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں درخواست لکھ دیتا ہوں اب وہ ہیڈ ماسٹر ہو کے محتم ہو کے درخواست لکھتا ہے کیا لکھتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا بخدمت جناب موتمم صاحب ہیں مہربانی فرمائے فطوی کے چاچے کی شادی ہے جی تو بتائیں جی وہ ہیڈ ماسٹر خود ہے موتمم خود ہے اس کے چاچے کی شادی تو نہیں نا ہیڈ ماسٹر کی لیکن یہ کیوں لکھا جا رہا ہے یہ بچے کو لکھ کے دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے بچے کو لکھ کے دے رہا ہے تو بھائی اسی طرح کر کے یہ کلام رب کا ہے لیکن پڑھا رب کے لیے نہیں جا رہا نہیں سمجھایا مسئلہ جیسے ہیڈ ماسٹر اور جو ہے درخواست لکھ رہا ہے درخواست لکھی اس کے نام جا رہی ہے لیکن اس کے چاچے کی شادی تو نہیں اس کے مامے کی شادی تو نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو اسی طرح کر کے درخواست لکھنے لکھی جا رہی ہے ماسٹر کے نام لکھ بھی وہ خود رہا ہے لیکن ہے کس کی طرف سے اس بچے, بچے کی دی. طرف سے اسی طرح کر کے یا کا ناب ادویا کا نستا یہ کلام خالق کا ہے یہ کلام رب کا ہے اس مالک نے کرم فرمایا ہم پر فرمایا کہ اگر تم قبولیت چاہتے ہو تو پھر میں جو تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اسی طریقے سے مجھ سے مانگا کرو اس طریقے سے مجھ سے مانگو اس طریقے سے مجھ سے طلب کرو یہ خالق اور مالک کی مہربانی اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے نخاندہ لوگوں کو ان پڑھ لوگوں کو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور شعور عطا فرمایا اللہ ہے اللہ اللہ اچھا جی اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ آپ جانتے ہیں حاضر اور غائب کا پڑے ہوں گے نا حاضر اور غیب کا سیگا حاضر آپ غیب وہ الحمدللہ رب العالمین ساری تریفیں اللہ کے لیے حاضر تو نہیں ہے کلام حاضر تو نہیں ہے اور رحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے حاضر تو نہیں ہے مالک یوم دین وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے حاضر تو نہیں ہے اییا کا ناب ویا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کلام ایک دم غیب سے حاضر کیسے ہو گیا سیگھے تو غیب کے چل رہے تھے کلام ایک دم حاضر کا گیا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ساری طریفیں اس کے لیے ہیں قیامت کے دن کا وہ مالک ہے ہم تیری باز کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ ذہن میں رہے پیچھے مقام تعریف کا تھا کیا تھا تعریف کا تھا حمد و سنا کا تھا تو جہاں حمد و سنا تھی وہاں سیگھا غیب کا استعمال ہوا اور عبادت جو ہے اور مقام حمد اور صنا کا اسی مناسب ہے کہ وہ غیب کے ساتھ ہو اور جہاں پر رب تبارک و تعالی کی عبادت کی بات تھی تو عبادت جو ہے وہ غیب سے نہ ہو وہ حضور دل کے ساتھ ہو کس کے ساتھ دل ہو دل حاضر و بندے کا حضور دل کے ساتھ ہو کامل توجہ کے ساتھ ہو اس وقت جو ہے نا بندہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مخاطب بن کر کہتا ہے مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں آگے دیکھیں جی دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے نمازی نے جب نماز شروع کی تو بنزلہ اجنبی کے تھا کس کے کیا مقام تھا اجنبی کے اجنبی, اجنبی, اجنبی, اجنبی, اجنبی, اجنبی جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے جاتی فورن وہ فرن تو نہیں ہو جاتا ہیں۔ جاتے اس سے نہیں کرتا وہ آپ جی بھلا ہیں آپ سے یہ مانگنے ہیں آپ سے وہ کرنے ہیں اس طرح نہیں کرتا پہلے بیٹھتا ہے کچھ تکلف ہوتا ہے اس میں بات کرنے میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے وہ جناب ایسی اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی کہ وہ سامنے والے کو مخاطب کر سکے اس کے ساتھ وہ کلام کر سکے تو بالکل یہی حال یہاں ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے ربت بارک و کی تعریف کر رہا ہے غائب کسی کے ساتھ لیکن جیسے وہ اجنبی تھا اجنبیت اس کی ختم ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے اور بندے کے درمیان جو حجابات تھے وہ ہٹا دیے تو ایک دم سے بندہ غیب کے بولتا بولتا حاضر کسی کے سیگے بولنے لگ گیا وہی بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب بن کر کہنے لگا یا نابود عیا کا, کا نسطعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اچھا یہ دیکھیں نستعین جو ہے یہ ناب کے بعد واقع ہوا ہے نستا یہ سمجھ بھی آ رہا ہے یا ویسے ہی ہے آ رہا ہے نا نست آئین نابو کے بعد ہے نابو ہم تیری عبادت کرتے ہیں نستعین ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں جی اس سے کیا ثابت ہوا فرمایا کہ کچھ لینے نا کسی سے تو کچھ نیاز مندی بھی پیش کرو پہلے یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں چل پھر مدد بھی کر ہماری ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی فرما ہماری تو فرمایا کہ پہلے رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کرو اپنی آجزی پیش کرو عبادت جو, جو آپ نے کی ہے نا وہ اپنے لیے کی ہے है? لیکن رب تبار کو تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہو مولا میں تیرے لیے کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں خوش خوشنودی پانے کے لیے کر رہا ہوں میں جب یہ کیا کہ کھڑے ہو گئے پھر رب تبارک و تعالی سے مدد مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. اور دوسری بات جو ہے نابود کے بعد نسعین اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہ مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیری مدد سے کر رہا ہوں تیری عبادت کر رہا ہوں تیری مدد, تیری مدد سے کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ نہ آئے کہ وہ بعد میں اکڑا پھرے میں نے تو دو نفر پڑے تھے رب کے لیے میں نے تو زہر کی نماز پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گھمنڈ اور غرور اس کے اندر پیدا نہ ہو بلکہ ہر وقت یہی میں میرے گئے پڑی بھی تھی تو اسی کی دی ہوئی طاقت سے پڑی تھی بے بے اسی کی دی ہوئی توفیق سے پڑی تھی میں نے کون سی اپنی طاقت خرچ کی تھی میں نے کون سا اپنا زور لگایا تھا نہ میرے پاس اپنا ہول نہ میرے پاس اپنی قوت کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ جی اب آگے دیکھیں جی نہ جو ہے نہ کے بعد نستا نہ جو ہے یہ لفظ نہ یہ فرقہ جبریہ کی ان کی تردید کرتا ہے فرقہ جبریہ جو ہے نا وہ یہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ انسان جو ہے یہ مجبور ماز ہے انسان ایسے ہی ہے جیسے پتھر ہوتا ہے انسان ایسے جیسے درخت ہوتا ہے نہ پتھر اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے نہ درخت اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے یعنی بالکل جماعتات کی طرح بالکل جامل ہے یہ انسان مجبور ماز ہے رب تبارک و تعالیٰ نے نہ اب بندے سے کلوا کر ان کا رد فرما دیا میں تم کیا تو مجبور ماض ہے یہ تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کے رقو بھی کر رہا ہے سجدہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ منہ سے کیا بھی رہا ہے نہ و دو مولا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں جی ان کے پورے عقیدے کا پوری جماعت کا پورے ان کے نظریات کا رد ہو گیا صرف لفظ نہ سے اسے آگے نستا اس سے رد ہو گیا موتضلا کا موتزلہ ایک جماعت گزری ہے جو کہتے تھے کہ بندہ جو ہے نا اپنے افعال کا خود خالق ہے جتنا بھی کچھ کرتا ہے نا بندہ اس کا خالق بھی بندہ خود ہے ان کو پیدا کرنے والا بھی بندہ خود ہے رب تبارک وطال نے فرمایا کہ نستعینو پڑھو پھر کیا پڑھو نستعینو میں جب مولا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اگر بندہ خود اپنے افعال کا خالق تھا تو پھر مدد رب سے کیوں مانگی کہ نہیں سمجھ آیا بھائی اگر بندہ خود اپنے افعال پیدا کر رہا ہے سارا کچھ کرنے والا خود ہی ہے بندہ تو پھر رب سے مدد کیوں مانگ رہا ہے بھائی رب سے مدد مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے ان کا نظریہ رد ہو گیا ان کی تزلیل ہو گئی وہ جلیل ہو گئے ان کا عقیدہ عقیدہ نہیں, نہیں, نہیں رہا وہ ایک جیسے دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے ویسے ہی ہو گیا وہ دشتر، دشتر. اس لیے رب تبارک وہ تعلی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہمیں کہ ناب اور, اور یہ بھی میرے ایعا کا نا و دوست ہے ہیں ابدو عبادت کیا ہے یار حضور قلب کے ساتھ کی ہوئی عبادت عبادت ہے حضور قلب کے ساتھ دل حاضر و بندے کا پھر پڑھے نماز رب تبارک بطالے کی پوچھا گیا نا جبریل امین نے پوچھا تھا حضور سے حضور احسان کیا ہے اکل صاحب نے کترا ہوتا انت اللہ کا ان کترا ہو احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت ایسے کر کے تو رب کو دیکھ رہا ہے آئی آئی حضور قلب کی بات کہ نہیں آئی بندہ ایسے نماز پڑھے رب تبارک کو کہ رب کو دیکھ رہا ہے رب کا دیدار اسے حاصل ہے جب ایا کا نام ہو تو کا نستا پڑھے گا تو مزہ نہیں آ جائے گا پھر جب وہ دیکھ بھی رب کو رہا ہو دیدار بھی رب کا کر رہا ہو کاننا کا تراہ ہو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے ایسے عبادت کر رب تبارک بار کی فرمایا پھر آ سامنے اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو فنلم تم کن تراہ نہ پھر یہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ تو نماز پڑھ رہا ہے وہی وہ تجھے دیکھ رہا ہے چلو تیری نگاہ میں قصور ہے تو نہیں دیکھ سکتا اپنے خالق اور مالک کو اپنے معبود کو جس کی عبادت کر رہا ہے پھر یہ تو ہو نا کہ تُو عبادت کر رہا ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہو ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت سید جلال الدین سید جلال الدین اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے اوچ شریف آپ نے نام سنا ہوگا اوچ شریف کے سب سے پہلے بزرگ تھے وہ دہلی میں پڑھتے تھے دہلی میں پڑھتے تھے تو وہاں سے یہاں آ یہاں پڑھانے لگے اپنا مدرسہ قائم کیا اوچ شریف میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو وہاں ان کا ایک کوئی ہم جماعت تھا اس کا نام تھا صدر الدین اس نے کہا یار سنیں جلال الدین بڑا عالم بن گیا ہے میں اسے سبق یاد کرواتا تھا پڑھائی کے دوران وہ جا کے مل اتا ہوں دیکھتا ہوں پہچانتا بھی ہی ایا نہیں کریم <سلام> تو کریم ہوتے ہیں لیکن یہ اج کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی आंखیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ جیسے ہی پہنچا نہ وہاں تو حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ جو ہیں وہ سبق پڑھا رہے تھے اور سبق پڑھنے والے اتنے بچے تھے کہ ان کی مسجد کے باہر تک بچے بیٹھے ہوئے تھے <سلام> باہر تک بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندہ آیا تو وہ جوتوں پر بیٹھنے لگا حضرت سید جلال الدین نے پہچان لیا میں کہ ادھر آو اگیا ہو پاس بلا کے اپنی مسنت پر بٹھایا پر آپ بیٹھے تھے پہچان لیا ہے اتنی عزت دی ہے نماز کا وقت ہے نماز ہونے شروع ہونے لگی نا جی آپ کا جو خادم تھا آپ نے اسے فرمایا کہ نماز پڑھاتوں نماز دوں وہ نماز پڑھانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے اسے کہہ دیا ہے ملنگ کو نماز پڑھا مجھے کیوں نہیں کہا ہیں اتنی عزت دی ہے پاس بٹھایا ہے دور سے بلایا ہے اتنی عزت بھی دی ہے یہ نماز بھی مجھے ہی کہہ دیتے میں نماز پڑھا دیتا آپ جو ہے نا آپ نے اس طالب علم کو روک کے ٹھہرو وہ رک گیا آپ نے فرمایا کہ آپ نیت کیسے بنتے ہو اس نے کہا نیت ایسے ہیں دو رقط نماز فلاں اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر آپ نے آپ کا جو شگیر تھا مدرسے کا اسے فرمایا کہ اس نے کہا جی میں میری نیت تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک رب کا عرص میرے سامنے نہ آ جائے نہیں تو نیت تب تک پوری نہیں ہوتی نیت میری ہوتی جب تک ربش کے سامنے نہ آ جائے تو حضرت سید جلال الدین سے نیت کب پوری ہوتی جب تک نے سامنے آ جائے اس نے کہا حضور فرمایا آپ کی نیت کا پوری ہوتی ہے اکبر کہتا ہوں میں تو پھر اللہ اکبر کہ حضرت جو ہے نا خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے بھاول پور سے آگے جائے نا ایک علاقہ ہے تو خانقاہ شریف کے نام سے مشہور ہے وہاں کے بزرگ تھے حضرت سید خاجہ محکم الدین سیرانی رائے مولہ آپ جو ہے نا ایک جگہ سے گزرتے تھے تو ایک مولوی نماز پڑھاتا تھا آپ کو پتا مولوی بڑے خشکی کے مارے ہوتے ہیں اگلے بھی میں بتا رہا تھا عبدالعبد الغفور عبدالعب صاحب ہیں نا یہ مجھے لے گئے گجرہ والا تو ایک مولوی صاحب بالکل مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے نماز ہوئی نہیں منع درے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی حضور نے منع کیا ہے صحیح احادی اس موجود ہے اس نے نماز پڑھا دی تو میں نے نا اسے علیحدہ جا کر میں انتظار میں بیٹھا رہا اسے سمجھاؤں گا میں نے علیحدہ جا کر انہیں کہا میں نے کہا حضور آپ سے بات کرنی دو بندے بیٹھے تھے تو وہ بڑے عزت کے ساتھ اٹھا اس نے کہا پتہ نہیں مولوی صاحب کچھ نوازشات کرنا چاہتے ہیں تو میں اندر لے گیا اس سے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا جی آپ نے جو نماز پڑھائی ہے نا تو یہ نماز آپ کی درست نہیں ہوئی آپ مسلح جو ہے نا وہ اندر کر لیں تو اندر کچھ بندے کھڑے کر لیں یا پھر مسلح باہر کر لیں تاکہ آپ کی اور نمازیوں کی جگہ ایک ہو ٹھیک ہے نا یہ جب جیسے میں نے بیان کیا نا مسئلہ تو موری صاحب نے نا مجھے ایسے دیکھا جیسے مارنے والی گائے نہیں دیکھتی بلکہ ہندوؤں کی اماں دیکھتی ہے جیسے ہیں ایسے مجھے دیکھا اس نے ایسے گور کے جناب چلا گیا میں نے کہا جی فقیر کی دوائی یہاں بیچ نہیں رہی حکیم صاحب کسے دوائی دیں مریض ہاتھ نہیں پکڑا تھا نب دکھانے کو تیار نہیں ہے بتائیں ہیں جی وہ نہ نام منہ بنا کے چلا گیا مجھے تو خطرہ لائق ہوا میں نے کہا ہم تو بندے دو ہیں یہ تین ہیں یہ نہ ہوگیا ہمیں یہ اندرست کر دیں تو یہ تو حال ہے ان کا حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ آپ کا درویشی بالکل طبیعتی مزاج تھا آپ کہیں جاتے تھے تو راستے میں ایک جگہ نماز پڑھتے تھے ایک مولوی صاحب نماز پڑھائیں ان کی نماز کا طریقہ درست نہیں تھا وہ فرماتے تھے یار نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھا اور نہ چل بابا کم کام کر تو تجھے کیا بتاؤ نماز کیسے پڑھانی ہے مولوی میں ہوں بتائے گا تم مجھے ملنگ ہو کے اچھا آپ پھر گزرے آپ نے پھر فرمایا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھایا کر اس نے پھر آئیں بائیں کر دی تو ایک مرتبہ آپ گزرے وہاں سے تو آپ نے پھر فرمایا ہے اللہ والوں کا طریقہ دیکھیں بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں پھر فرمایا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھا اس نے کہا چل ٹھیک ہے بابا جیسے کہتے ہیں ویسے پڑھاؤں گا اس نے جناب جیسے نماز اللہ اکبر کان عجیب بیہوشوں کے نیچے گر گیا بے ہوشو نیچے گر گیا نماز کب ختم ہوئی کیا ہوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہات خواجہ محکم الدین سرانی وہاں سے اٹھے اور چلے گئے وہ بعد میں ڈھونڈتا پھر لوگوں سے کہتا ہے بابا کدھر گیا بابا انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے اس نے کہا بابا مجھے اتنا عرصہ کہتا رہا کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھ میں اس کی مانتا نہیں تھا آج جیسے اس نے کہا نا مجھے ایسے نماز پڑھ میں نے اللہ اکبر کہا تو سامنے رب کا کعبہ میرے آ گیا سامنے کعبہ نماز کی نماز کیسی پڑھتے ہیں یار ہی؟ ہم تو نماز میں کھڑے ہیں ہمارا دل جو ہے نا وہ پتہ نہیں دکان کے سودے کر رہا ہوتا ہے حساب کر رہا تھا دنیا جہان کی ساری باتیں ہمیں نماز میں یاد نماز آتی نماز جو بات بھول چکے تھے وہ بھی نماز میں یاد آتی امام اعظم وہ نہیں رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ لگا جی میں نے پیسے ایک جگہ دبائے تھے وہ مل نہیں رہے آپ نے رات کو جا کے پانچ سو نفل پڑھ کتنے پڑھے پانچ سو نفل پڑھ اس نے جا کے شروع کیا اللہ اکبر پہلی رکعت میں یاد آ گئے کہاں پڑھے نماز ختم آیا امام صاحب کے پاس کہتے واہ جی واہ بڑا نسخی آپ نے مایا کیا ہوا ہے کیا تجہیں پہلی رکعت میں یاد آ گیا تھا آپ نے مجھے پتا تھا شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا ایک بندہ ہے نا سرگودے کی طرف نماز جماعت ختم ہو گئی تو بندہ آ کے نا رونے لگا کہنے لگا جماعت ہی ختم ہو گئی ہے مولوی صاحب تو ایسا پڑھا لیتے میں جماعت میں شریک ہو جاتا لوگ بڑے اس کے معتقد اور گرویدہ ہو گئے انہوں نے کہا یار بابا بابے کو بڑی محبت ہے نماز کے ساتھ انہوں نے کہا بابا جی آپ پریشان نہ ہوں آپ کی چونکہ نیت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تو, اللہ تو بابا کہنے لگا جماعت کا ثواب میں نے کیا کرنا ہے اور میں تو میری چار دکانیں یا ایک رکت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا وہ کون کرے گا بلا بتائیں یعنی ساری بھولی بھسری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں ہمیں ہے, ہی ہے یا نہیں ایسا یہ بھی بندوں کو ایک ذہن میں ہوتا ہے وہ خود تاخیر سے آ رہے نا مولوی صاحب پہلی لمبی کر دیتے میں پیچھے نماز پڑھاتا تھا ایک بابا جو ہے نا وہ تاخیر سے آیا جب میں نے سلام پھیر بیٹھے ہوئے تصویر پڑھ رہے ہیں ہم دعا بھی نہیں کی وزو کر کے نا کھڑا ہوا کہنے لگا جی آپ تھوڑا سا نماز لمبی کر دیتے نا میں جماعت میں شریک ہو جاتا میں نے کہا آپ تھوڑا سا گھر سے پہلے نکل پڑتے نا آپ شریک ہو جاتے کہا یہ کیا ہوا یار ہے میں نے کہا اگر تو ٹرین جو ہے نا وہ وقت سے پہلے نکل پڑے پھر تو سواریوں کو اعتراض کا حق بنتا ہے اگر ٹرین وقت پہ نکلے اور وقت سے پہلے پہنچا دے وہاں تو پھر تو اعتراض نہیں بنتا کسی کا سب کو خوش ہونا چاہیے یار کمال ڈرائیور ہے ہمارا بھائی ہے اس نے تو کمال کر دیا ہے وقت پہ نکلے اور وقت سے پہلے پہنچا دیا ہے تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی نمازیں درست کرے اپنی نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے کیسے پڑھے نماز ایا کا نا بدھو بیا کا یار یہ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اتنا بڑا کلام ہے اور کیسے رب کی بارگاہ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی بات ہے اور مالک ہو کر یار عبادت قبول کرنا چاہتے تو اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا نا یہ ہمیں بتایا اس نے یہ تعلیم فرمایا اس نے ہمیں اللہ تبار کو بتا ہم سب کو سمجھنے کی توسیع کتاب